السلام علیکم ویلکم یو آل اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے سیٹ تھیوری کو شروع کیا ہے اور ابھی تک ہم نے سیٹ کی کچھ بیسک ڈیفینیشنز اور بیسک کنسیپٹ انٹروڈیوس کیے ہیں میرے خیال میں ان میں سے زیادہ تر کنسیپٹ آپ کے لیے نئے نہیں ہوں گے uh, میں ایک چیز کے بارے میں ورڈ رہتا ہوں کہ سیٹ کو عام طور پر اسٹوڈنٹس وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو کہ اسے دینی چاہیے میں اس کی امپورٹنس کو پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا میں نے امفسس کیا تھا اب میں دوبارہ اس کو امفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ سیٹ تھیوری جو ہے یہ میتھمیٹکس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور جیسے میں نے آپ کو ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا ایک آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں میں ایک میتھمیٹیکل میچیورٹی اور میتھمیٹیکل میچیورٹی آپ کو میں اسی وقت ڈیولپ ہوگی اگر آپ سیٹ تھوری کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ کر سکیں گے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اس سبجیکٹ کو انجوائے کریں اور اس کو صحیح معنی میں اپریشیٹ کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اس کو سیریئسلی اس کو اسٹڈی کریں گے اور آئی ایم شور یو ول اسٹار ان جوائنگ دس سبجیکٹ اچھا اب ہم نے جو پچھلے لاجک کے لیکچرس کیے تھے اس میں ہم نے کچھ کنیکٹیوز انٹروڈیوس کیے تھے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس ہوتی تھی جن کو ہم سمبلس کے ساتھ نوٹ کرتے تھے اور پھر ہمارے پاس کنیکٹیوز آتے تھے اور اس کی ایلوجی ہمارے پاس آئے گی کہ ہم سیٹس کو ریپرزینٹ کریں گے ودھ کیپٹل لیٹرز اے بی اینڈ سی اور اب ہمارے پاس سیٹ آپریشنز آئیں گے جہاں ہمارے پاس اینڈ کا کنیکٹیو تھا اب انٹرسیکشن کا آپریشن آ جائے گا سیٹ انٹرسیکشن کا آپریشن آ جائے گا کا وہاں پہ ہمارے پاس یونین کا سیٹ اپریشن آ جائے گا اور اس طرح جیسے جیسے ہم سیٹ کے آپریشنس کو انٹروڈیوس کریں گے یو ول فائنڈ اینالوجی ان لاجک لاجیکل کنیکٹوس تو اب ہم پہلا اپنا سیٹ کا جو اپریشن ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں اور یہ سیٹ آئی ایم شیور یہ اپریشن جو ہے آپ اس سے فیملیئر ہوں گے یہ یونین کا اپریشن ہے اسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں لیٹ اے اینڈ بی بی سب سیٹ آف اے یونیورسل سیٹ یو The union of sets A and B is the set of all elements in U that belong to A or to B or to both. And it is denoted by A union B. Symbolically, we will write this. One. We will A union B is the set of all X belonging to the universal set U such that X belongs to A or X belongs to B. example, we have given the universal set in U چھ ایلیمنٹس لیے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی سکس فسٹ الفابیٹس آف انگلش لینگویج اے میں ہم چار ایلیمنٹس انکلوڈ کر رہے ہیں اے سی ای جی اور बी میں ہم چار ایلیمنٹس ڈی ای ایف اور جی انکلوڈ کر رہے ہیں اب اے یونین بی میں وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس گے جو یا تو اے میں ہوں گے یا بی میں ہوں گے اس طرح اے آ گیا بیکاز اٹ از ان سی آ گیا بیکاز اٹ ڈیز میں آ گیا بیکاز اٹ از این بی ای آ گیا بیکاز اٹ از ان بوتھ اے اینڈ بی اور اسی طرح ایف آ گیا بیکاز اٹ از ان بی اینڈ جی بیکاز اٹ از ان بوتھ اے اینڈ بیٹری سمپل اگزامپل اچھا اب ہم نے اس کو یونین کو وین ڈائیگرام کا ہم نے concept دیا تھا ہم یونین کو represent کرتے ہیں with Venn ڈائیگرام تو Venn Diagram میں ہمارے پاس رول ہی ہوگا کہ جس جس سیٹ کو ہم ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں ود ڈائیگرام اس کو ہم شیڈ کر دیں گے اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے وین ڈائیگرام بنانے کے لیے پہلے تو ریکٹینگل ہم نے ڈرا کی ہے یونیورسل سیٹ کے لیے اس کے بعد دو اوور لیپنگ ڈسکس ہیں یا ریجنز ہیں جو کہ سیٹس اے اور بی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس شامل کر لینے ہیں جو کہ اے اور بی میں ہیں تو اس طرح یہ ریجن جو ہوگا شیڈڈ ریجن ہمارے پاس آ رہا ہے which includes both these regions اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یونین میں بھی جیسے کمپٹیٹو لا اور میں ہوتا ہے اور اینڈ میں ہوتا ہے لاجک میں اسی طرح یونین میں بھی ہمارے پاس کمپیٹیٹو لا ہے اچھا دوسری چیز امپورٹنٹ ریمارک آپ کے لیے یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ سیٹ اے یونین کا ایک سب سیٹ ہے اور سیٹ بی جو ہے دز آلسو اے سب سیٹ آف سیٹ بی اب نیکسٹ ہم اسی جو ہم نے یونین کو ڈسکرائب کیا ہے اس کو ہم ممبر شپ ٹیبل کے ذریعے بھی ہم کرتے ہیں جیسے ٹروتھ ٹیبل بناتے تھے ہم لوجک میں ہم سیٹ کے جو آپریشنز ہیں ان کو ان کو ہم ٹروتھ ممبر شپ ٹیبل کے ذریعے ڈسکرائب کریں گے تو یونین کا جو ممبر شپ ٹیبل آ رہا ہے اس میں بھی چونکہ ہمارے پاس دو سیٹس اویلیبل ہیں تو اٹ ول انڈیکیٹ دیٹ وی ول ہیو فور روز ان دا ٹیبل پہلا کالم اے کے لیے آ گیا, دوسرا بی کے لیے اب یونین میں ہمارے پاس زیرو صرف وہاں پہ آئے گا ان ایلیمنٹس کے کورسپونڈنگ آئے گا جو نہ تو اے میں ہیں نہ ہی بی میں ہیں اب یہ چیز نوٹ کر لیں جہاں پہ ہم ون لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ون اس کے لیے لکھیں گے پھر کنسیڈرنگ این ایلیمنٹ دیٹ بلونگس ٹو اے اگر ہم نے اے کے لیے ون لکھا ہوا ہے اور اگر ہم نے اے کے لیے 0 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وی آر کنسڈرنگ این ایلیمنٹ دیٹ ڈز ناٹ بلونگ ٹو اے تو اگر کوئی ایلیمنٹ اے اور بی دونوں کو بلانگ کرے گا تو اٹ ول سرٹنلی بلانگ ٹو دا یونین اگر صرف اے کو بلونگ کرتا ہے بی کو نہیں بلونگ کرتا دین اٹ ول اگین بلانگ ٹو دا یونین اور اگر اے کو بلانگ نہیں کرتا اور بی کو کرتا ہے دین اگین اٹ ول بلانگ ٹو دا یونین لیکن اگر دونوں میں سے کسی کو بلانگ نہیں کرتا دین اٹ ول ناٹ بلانگ ٹو دا یونین اچھا اس کی اینولوجی میرا خیال ہے آپ ڈس جنکشن کے ساتھ دیکھ لیں کہ ڈس جنکشن کا جس طریقے سے ہم نے ٹوتھ ٹیبل بنایا تھا تو وہ بھی اسی طرح کا بنا تھا جو پارٹ ہمارا ممبر شپ ٹیبل اس میں ہمارا یونین کے لیے بن رہا ہے اسی طرح کا ٹوتھ ٹیبل ہمارے پاس اب آ گیا ہے اس میں بھی ہم پہلے زیرو کو فیل کرتے تھے ایف کو فیل کرتے تھے یہاں پہ ہم پہلے زیرو کو فل کریں گے اور باقی والا کالم جو ہے اس کو ہم کے ساتھ فل کر گے اچھا اگلا ٹیبل جو ہے وہ انٹرسیکشن کا ہے اس کی آپ انولوجی بڑی کلیئرلی دیکھ سکیں گے اس کی کنجنشن کے ساتھ ٹیبل جو ملے گا اس کی اینولوجی ہمارے پاس کنجنکشن ہوگی ان لاجک تو ان سیکشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں لیٹ اے اینڈ بی بی سب سیٹ اے یونیورسل سیٹ یو دین سیکشن آف سیٹ اے اینڈ بی از اے سیٹ آف آل ایلیمنٹس ان یو دیٹ بلونگ ٹو بوس اے اینڈ بی اینڈ اٹ از ڈینوٹیڈ بائی اے اینڈ سیکشن بی سیکشن کے لیے ہمارا ہے اور سمبولیکلی اے انٹر B کو ہم کہیں گے اٹز اے سیٹ آف آل ایلیمنٹس X بلانگ ٹو دا یونیورسل سیٹ سچ دیٹ X بلانگس ٹو A اینڈ X بلانگس ٹو B اس کی ایگزامپل کے لیے بھی ہم نے وہی سیٹ لے لیے ہیں یو کے لیے وہی یونیورسل سیٹ آف سکس ایلیمنٹس اے کے لیے بھی وہی سیٹ ہے اور بی کے لیے جو ہم نے یونین کے لیے لیے تھے اب انٹرسیکشن میں وہ ایلیمنٹس آئیں گے جو کہ دونوں میں اے اور بی میں شامل ہیں ای اے میں بھی ہے اور بی میں بھی ہے اسی طرح جی جو ہے وہ ایلیمنٹ اے میں بھی ہے پی میں بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اے انٹر سیکشن بی کنسٹ آف ٹو ایلیمنٹس ای اینڈ جی اچھا اب اس کا وینڈاگرام ہم نے بنانا ہے تو وینڈاگرام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیپس وہی ہوں گے پہلے ہم یونیورسل سیٹ کے لیے ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے پھر دو اوور لیپنگ ریجنس بنائیں گے اور پھر ہم شیڈ کر دیں گے اس ریجن کو جس کو ہم ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو وینڈاگرام بن رہی ہے اس میں اسی طرح ہمارے پاس جو دو ہیں اس میں ہم نے کامن جو ایریا اس کو ہم نے شیڈ کر دیا ہے تو شیڈیڈ ایریا جو ہے وہ اے انٹرسیکشن بی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یہ ہمارا جو پریشن انٹرسیکشن کا یہ بھی کمپٹیٹو ہے اے انٹر سیکشن بی از اکول ٹو بی انٹرسیکشن اے اور اس میں امپورٹنٹ ریمارک یہ ہے کہ انٹرسیکشن دونوں سیٹس کا پارٹ ہوتا ہے یعنی اے انٹر سیکشن بی از اے سب سیٹ آف اے اینڈ اے بی اچھا اگر دو سیٹس کے درمیان کوئی کامن ایلیمنٹ نہ ہو اگر ان کا انٹرسیکشن ایم ٹی ہو تو اس صورت میں ہم سے کہتے ہیں کہ دے آر ڈس جوائنٹ سو وی ہیو دس ریمارک ایز ویل ایف اے انٹرسیکشن بی از ایم ٹی سیٹ دین اے اینڈ بی آر کولڈ اور اب ان کا ممبر شپ ٹیبل بھی بن جائے گا اسی طریقے سے ہم اے کے لیے کالم بناتے ہیں دین کالم فار بی اور انٹرسیکشن میں ہمارے پاس ون اس وقت آئے گا when we are considering an element which belongs to both A and B تو پہلی رو میں ہمارے پاس A میں بھی 1 ہے B میں بھی 1 ہے تو correspondingly ہمارے پاس 1 آ جائے گا باقی سارے ایلیمنٹس اس کالم کے زیرو ہو جائیں گے تو اس کی بھی انالوجی کلیئرلی آپ کنجنکشن کے ساتھ لاجک میں جو ہم نے کنجنکشن کا کنیکٹو کیا تھا اس کے ساتھ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں اچھا اگلا ہم اوپریشن ڈیفائن کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ ڈفرنس اے مائنس بی اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہے لیٹ اے اینڈ بی بی سب سیٹ آف اے یونیورسل سیٹ یو دا a آف اے اینڈ بی اور ریلیٹو کمپلیمنٹ آف بی ان اے از دا سیٹ آف آل ایلیمنٹس ان یو دیٹ بلونگ ٹو اے بٹ ناٹ ٹو بی اینڈ اٹ از ڈینوٹیڈ بائی اے مائنس بی اے A/ slash B سمبولیکلی اس کو لکھیں گے A- مائنس بی از اے سیٹ آف آل ایلیمنٹس ایکس بلونگرسل سیٹ سو دیٹ ایکس بلونگس ٹو اے اینڈ ایکس ڈز ناٹ بلونگ ٹو بی ایگزامپل کے لیے ہم وہی سیٹ لے لیتے ہیں یونیورسل سیٹ آف سکس ایلیمنٹس اے اور بی بھی ہم نے وہی سیٹس لیے ہیں اب اے مائنس بی میں ہم نے A کے وہ سارے کے سارے elements لکھ دینے ہیں جو کہ ب میں نہیں ہے سو so دیٹ a مائنس بی از اکول ٹو از اے آف ٹو ایلیمنٹس اے اینڈ سی اوکے نیکسٹ اب ہم نے اس کے لیے بھی وین ڈائگرام بنانی ہے جیسے باقی دو آپریشن کے لیے ہم نے وین ڈائگرام بنائی ہیں تو اس کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے ایک ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں اور دو اوور لیپنگ ریجنز ہیں اب ہم اس ریجن کو شیڈ کریں گے اے کے اس ریجن کو شیڈ کریں گے جو کہ بی میں شامل نہیں ہے طرح ہمارے پاس یہ شیڈیڈ ریجن آ جائے گا اچھا یہ جو سیٹ ڈیفرنس ہے نوٹ کر لیں کہ یہ بیس A کے برابر نہیں آئے گا اگر آپ بیس A کو شیڈ کرنا چاہیں گے تو یو ول گیٹ اے ڈیفرنٹ ریجن اچھا A مائنس بی کا سب ہے اور کلیئرلی B کا سب سے مائنس بیشن بی B مائنس A آر میوچلی ڈسچوائنٹ سیٹس یہ امپورٹنٹ ریمارک ہے آپ یہ دیکھیں تین ہم نے یہاں پہ, اے, ہم بتا رہے ہیں آپ کو اے مائنس بی ہے اس کو ریجن کون سا آئے گا سیکشن بی کا ریجن کون سا آئے گا اور بی مائنس اے کا region کون سا آئے گا یہ تینوں ڈسٹنگ ریجن آتے ہیں اچھا so اب اسی طرح اسی operation کے لیے بھی ہم membership table بنا لیتے ہیں تو ممبر شپ ٹیبل کے لیے اے مائنس بی میں ہم نے وہ ایلیمنٹس ایکس کے لینے ہیں جو کہ بی میں نہیں ہے تو وہ صرف ہمارے پاس دوسری رو میں ہم ایسے ایلیمنٹس لے رہے ہیں جو کہ اے میں تو ہیں لیکن بی میں نہیں ہے اے کے وہ ایلیمنٹس جو کہ بی میں نہیں ہیں تو دوسری رو میں آپ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس اے کے لیے ون ہے اور بی کے لیے زیرو ہے تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ اے کو بلونگ کرتا ہے جبکہ بی کو بلانگ نہیں کرتا سو اٹ ول بلانگ ٹو دا ڈیفرنس اے مائنس بی کو بلونگ کرے گا باقی سارے کا سارا جو ہے اٹ ول بی زیرو اچھا ابھی تک ہم نے جتنے بھی آپریشن کیے تھے ڈفرینس سے پہلے یونین کا اور انٹرسیکشن کا اس کی ہم نے انالوجی انالوجی انالوجی جو تھی ہم نے بتا دی تھی لوجک کے اندر اب اس طرح کا آپریشن میرا خیال ہے کہ کوئی ہم نے کنیکٹیو ہم انٹروڈیوس نہیں کیا تھا تھنک یو ویل دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے امپلیکیشن کو جب انٹروڈیوس کیا تھا لاجک کے اندر تو اس میں ہم پی امپلائز کیو کے لیے ہم زیرو اس وقت لیتے ہیں وین پی از ٹرو اینڈ کیو از فالس اس وقت ہم زیرو لیتے ہیں باقی سارا کا سارا ون لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ہم ون اس وقت لے رہے ہیں جب اے ون ہے اور بی زیرو ہے تو ان اے یہ پی ایم کیو کی نگیشن کا ٹیبل بن رہا ہے اگر آپ پی ایم کیو کی نگیشن کا ٹیبل بنائیں گے تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی exactly یہی ٹیبل آئے گا تو سیٹ uh, ڈفرینس کے لیے ایز سچ آپ کے پاس کوئی کنیکٹو uh, نہیں ہے لیکن اس کو بھی ٹیبل کی فارم میں آپ کنیکٹوز کے لحاظ سے آپ لاجیکل حساب سے دیکھیں تو در از این ایکسپریشن وچ ہیز اے سیم ٹو ٹیبل ایز اگلا جو ہم آپریشن ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو آپ کمپیئر کر سکیں گے لاجک میں جو ہم نے نیگیشن کا کنیکٹو انٹروڈیوس کیا تھا اس کے ساتھ ہم کمپیر کر سکیں گے اس آپریشن کو ہم کہتے ہیں سیٹ کمپلیمنٹ اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں لیک اے بی اے سب سیٹ آف اے یونیورسل سیٹ یو دا کمپلیمنٹ آف اے از سیٹ آف آل ایلیمنٹس ان یو دیٹ ڈو ناٹ بلونگ ڈیش A, A bar اور A superscript C Symbolically اس کو لکھیں گے کہ اے کامپلیمنٹ از دا سیٹ آف آل to ایکس بلونگ ٹو یو سچ دیٹ ایس ڈز ناٹ بلونگ ٹو اس میں بھی یونیورسل سیٹ کے لیے ہم نے سات ایلیمنٹس لیے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف اینڈ جی اے اور اس کا کمپلیمنٹ میں وہ ایلیمنٹس آ جائیں گے یونیورسل سیٹ کے جو کہ اے میں نہیں ہیں سو دیٹ اے کمپلیمنٹ ہیز تھری ایلیمنٹس بی ڈی اینڈ ایف اب نیکسٹ اس کا ہم وین ڈائیگرام بنا لیتے ہیں وین ڈائیگرام میں ریکٹینگل پہلے بنائی اور اس کے بعد اے ایک ہی سیٹ ہے جس کے لیے ہم نے بنانا ہے وین ڈائیگرام اور اس میں ہم شیڈڈ ریجن وہ ہوگا جو کہ اے میں نہیں ہے تو شیڈیڈ ریجن جو ہے وہ اے کے کامپلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اچھا اب یہ چیزوں آپ نوٹ کر لیں کہ یو مائنس اے کے لیے اگر آپ وین ڈائیگرام بنائیں گے تو وہ بھی یہی بنے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اے کمپلیمنٹ از سیم ایز یو مائنس اے اور اے اور اے کمپلیمنٹ میں کوئی بھی کامن نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ دے آر ڈس جوائنٹ سیٹس اور ان کا انٹرسیکشن ایم آئے گا اور اگر ان دونوں کا ہم یونین لے لیں گے تو اٹ ول بی اکول ٹو دا یونیورسل اس کا بھی ہم بنا لیتے ہیں ٹیبل اس کا ممبر شپ ٹیبل ہمارے پاس بڑا سمپل ہوگا میں خالی اس کو ہم نے پہلے بھی انٹروڈیوس کیا تھا آپ کے پاس ہمیں کیا تھا تو یہ آ جائے گا اے ود اونلی ٹو روز ایک کی ہمارے پاس سیٹ ہےلانگس ٹو اے اینڈ وی ہیو اے ون اور زیرو اف ایکس بلانگس ٹو اے دین ایکس ڈز ناٹ بلانگ ٹو اٹس کمپلیمنٹ اینڈ وی گیٹ اے زیرو اینڈ اف ایکس ڈزنٹ بلونگ ٹو اے دین اٹ بلانگس ٹو اٹس کمپلیمنٹ اینڈ وی گیٹ اے ون اور اس کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں ود نگیشن ٹلڈا کے ساتھ اچھا ہم نے سیٹ اپریشنز انٹروڈیوس کر دیے اور ان کے وینڈ ڈائیگرامز بنا لیے ان کے ممبر شپ بنا دیے ہیں اب ہم کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں سو دیٹ وی کین اپریشیٹ دیز آپریشنز بیٹر اور جو ہم نے یوز کیا ہے وینڈاگرام کا یوز بھی دیکھیں گے کیسے ہم یوز کرتے ہیں اس کو اور ممبر شپ ٹیبل کا یوز بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپلائی کریں گے فار پروونگ سرٹن آئیڈینٹیز تو ہم کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں پہلی ایکسرسائز میں ہمارے پاس یونیورسل سیٹ جو دیا گیا ہے اٹ ہیز 10 ایلیمنٹس 1, 2, 3, اپ ٹو 10 ایک سیٹ ہمارے پاس ایکس ہے وچ کنسسٹ آف دا فسٹ 5 ایلیمنٹس وائی کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے سیٹ بلڈر نوٹیشن میں y is a set of all elements y اے سیٹ آف آل ایلیمنٹس وائی سچ دیٹ وائی از اکول ٹو ٹو ایکس اینڈ ایكس بلانگس ٹو ایكس اینڈ زیڈ ہم نے دوسری سیٹ بلڈر نوٹیشن میں ڈیفائن كیا ہے square z is a set of all elements z such that دیٹ دس سیٹ از وائی دس اكویشن زیڈ اسكویئر پلس فورٹین اور ہم نے لسٹ کرنا ہے x انٹر سیکشن کے ایلیمنٹس کو y یونین z کے ایلیمنٹس کو x مائنس کے ایلیمنٹس کو y کامپلیمنٹ کو x کامپلیمنٹ مائنس کمپلیمنٹس کے ایلیمنٹس کو اور فائنلی x مائنس کے کامپلیمنٹ کے الیمنٹس کو ہم نے لسٹ کرنا ہے اچھا سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے پاس سیٹ ہیں ان کو ڈفرنٹ طریقوں سے ہم نے ڈسکرائب کیا ہوا تھا ہم نے ٹیبلر فارم میں بھی ہے اور سیٹ بلڈر نوٹیشن بھی ہے سب کو ہم لسٹ کر دیتے ہیں ٹیبلر فارم میں سارے کے سارے ایلیمنٹس کو ہم پہلے لسٹ کر دیتے ہیں یو واز آلریڈی ان ٹیبل ٹیبلٹ فام ایکس واز ان ٹیبلر فام اب وائی کو سیٹ بلڈر نوٹیشن میں ہم نے کیا ہوا تھا تو وائی کے لیے ہم نے ایکس کے وہ سارے ایلیمنٹس لے لینے ہیں اور ان کو 2 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے اس طرح وائی کے ایلیمنٹس ہو جائیں گے 1 کو 2 سے ملٹی پلائی کریں گے تو ٹو آ جائے گا ٹو کو ملٹیپلائی کریں گے 6 دین وی گیٹ سکس دین ایٹ فائنلی فائیو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ٹین آ جائے گا زیڈ کو ہم نے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ار از سیٹ آف دوس دا کوڈ زیڈ اسکوئر مائنس نائن 14 پلس فورٹین زیرو اور اس کے روٹ آپ کو ایویلویٹ کرنے پڑیں گے اس کے روٹس آ جائیں گے نا وی آر ان ا پوزیشن سالوگ اوور ایکسرسائز تو سب سے پہلے ہم نے کرنا تھا ایکس اور وائی کا انٹرسیکشن لینا تھا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں سیٹس میں کون کون سے ایلیمنٹس کامن ہے پہلا سیٹ بھی ہم نے لکھ لیا ہے پھر انٹرسیکشن کے ساتھ دوسرا سیٹ لکھ دیا ہے اور ان میں کامن ایلیمنٹس ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ ٹو اینڈ فور آر کامن ایلیمنٹس سو دیٹ ایکس اینڈ سیکشن وائی از کنسٹ آف ٹو ایلیمنٹس ٹو 4 پھر اگلا ہماری ایکسرسائز میں ہم نے وائی اور زیڈ کا یونین لینا ہے اور اس میں وہ سارے کے سارے الیمنٹس آ جائیں گے جو یا تو وائی میں ہیں یا زیڈ میں ہیں یا دونوں میں ہیں تو اس طرح اس میں ایلیمنٹس آ جائیں گے 2 بیکاز اٹ از ان بورتھ 4 بیکاز اٹ از ان وائی 6 بیکاز اٹ از ان وائی 7 بیکاز اٹ از ان زیڈ 8 بیکاز اٹ از ان وائی اینڈ 10 بیکاز اٹ از ان وائی تو ہمارے پاس یونین جو ہے اس میں یہ ایلیمنٹس آ جائیں گے تیسری ہماری ایکسرسائز سیٹ ڈفرنس کے لیے اس میں ہم ایکس مائنس زیڈ کو ایویلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم ایکس مائنس زیڈ کو لکھ لیتے ہیں اب اس سیٹ میں وہ سارے کے سارے ایکس کے ایلیمنٹس آ جائیں گے جو کہ زیڈ میں نہیں ہیں تو زیڈ اور ایکس میں صرف ٹو کامن ہے تو ایکس میں سے ٹو کم نکال لیتے ہیں تو باقی جو ایلیمنٹس ہوں گے They will be the elements بی دا ایلیمنٹس زیڈ تو اس طرح X minus Z میں ایلیمنٹس آ جائیں گے اب اگلا ہم نے لینا ہے اس کے لیے طریقہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ یونیورسل سیٹ میں سے وائی کے ایلیمنٹس کو ہم مائنس کر دیں گے y کے elements کو ہم نکال دیں گے remaining set will be the complement of y. تو وائی میں سے میں سے ہم y کے elements کو نکال دیتے ہیں y کے elements ہیں ٹو فور سکس 8 اینڈ 10 اور یونیورسل سیٹ میں جو 10 ایلیمنٹس ہیں ان میں سے وائی کے ایلیمنٹس کو نکالنے کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے باقی ایلیمنٹس ون تھری فائیو سیون اینڈ نائن تو اس طرح وائی کا کمپلیمنٹ ہمارے پاس آ جائے گا کنسٹنگ آف دیز فائیو ایلیمنٹس اچھا نیکسٹ ہم نے لینا ہے ایکس کامپلیمنٹ مائنس زیڈ کمپلیمنٹ تو اس کے لیے پہلے ہمیں ایکس کو کمپلیمنٹ معلوم کرنا پڑے گا اور زیڈ معلوم کرنا پڑے گا وہ میں نے ڈیٹیل یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن تو یہ پہلا سیٹ ہمارے پاس ایکس کے کمپلیمنٹ ہے اور پھر زیڈ کا کمپلیمنٹ ہے اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایکس کے کمپلیمنٹ میں سے وہ سارے ایلیمنٹ نکال دینے ہیں جو کہ زیڈ کے کمپلیمنٹ میں موجود ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں کہ 6 بھی زیڈ کے کمپلیمنٹ میں ہے ایٹ از آلسو دیر ان کامپلیمنٹ آف زیڈ 9 از دیئر ان کامپلیمنٹ آف زیڈ 10 از دیر ان کمپلیمنٹ آف زیڈ ان سارے ایلیمنٹس کو نکال لیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس صرف ایک ہی ایلیمنٹ رہ جائے گا اس سیٹ میں 7 سو ایکس کامپلیمنٹ مائنس زیڈ کمپلیمنٹ کنسٹ آف اونلی ون ایلیمنٹ سیون اور فائنلی اس کا ہم کمپلیمنٹ لے لیتے ہیں ایکس مائنس زی کا ایکس مائنس لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اس کو ایکس کو مائنس کریں گے فرام دا یونیورسل سیٹ ایکس مائنس زی کو ہم پہلے ایویلو ایٹ کر چکے ہیں اس میں چار ایلیمنٹس آتے ہیں one, three, ان ایلیمنٹس کو ہم یونیورسل سیٹ میں سے مائنس کریں گے اینڈ وی آر لیفٹ ود ایلیمنٹس ٹو سکس سیون ایٹ نائن اینڈ ٹین یا آ آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ڈمورگنز لا کی طرح کا اس طرح یہاں پہ کوئی لا نہیں ہمارے پاس اس طرح کی یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہوگی اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایکس z زیڈ کامپلیمنٹ از اکو x ایکس س... نہیںرسائز نہیں کرتے ہیں اگلی سمپل ایکسرسائز اس میں ہمارے پاس تین U, uh, uh, سیٹ یونیورسل اور اس کے دو سب سیٹس پی اور سیٹ میں ہمارے پاس گیارہ ایلیمنٹ آ رہے ہیں سٹارٹنگ فروم زیرو ٹو ٹین زیرو ون ٹو تھری اپن اور پی جو ہے وہ ہے پرائم نمبرز کا سیٹ ہے کیو میں ہم وہ ایکس لے رہے ہیں جن کا اسکویئر سیونٹی سے کم آتا ہے وہ ایلیمنٹس ہم لے رہے ہیں وہ انٹیجرز لے رہے ہیں جن کا اسکویئر سیونٹی سے کم آ رہا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان سیٹس کے لیے ڈائیگرامز uh, بنانی ہے وین ڈائیگرامز بنانی ہے اور پھر ان ڈائگرامس کی مدد سے پرابلی ہم یہ دیکھیں گے کہ پی کمپلیمنٹ انٹر سیکشن کیو کس کے برابر آتا ہے اچھا سب سے پہلے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو سیٹس ڈسکرائب کیے گئے ہیں وہ سیٹ بلڈر نوٹیشن میں بھی, بھی ہیں تو ان کو ہم پراپر ٹیبلر فارم میں لکھ دیتے ہیں پہلے ہم نے یونیورسل سیٹ کو ٹیبلر فارم میں لکھ لیا لیے وی ہیو الیون ایلیمنٹس رینجنگ فرام زیرو اپ ٹو ٹین اس کے بعد پرائم نمبر ہم نے لینے ہیں لیکن پرائیم نمبر چونکہ اسی یونیورسل سیٹ میں سے ہم نے لینے ہیں تو ول we'll have only 4 پرائم نمبرس 11 اس میں نہیں آئے گا الیون ہمارے یونیورس سے باہر چلا جاتا ہے ہماری یونیورس میں شامل نہیں ہے تو ٹو تھری فائیو اینڈ سیون آر پرائم نمبرز وچ آر انکلوڈیڈ ان آورینٹ یونیورسل سیٹ اچھا کیو میں ہم نے وہ ایلیمنٹس لینے ہیں جن کا اسکیئر سیونٹی سے کم رہتا ہے تو اس میں 0 آ جائے گا ون کا اسکیئر ون ہی ہے کا ہے 3 کا اسکوئر 9 ہے اسی طرح 4 بھی اس میں شامل ہو جائے گا 5, 6, 7, 8 شامل ہو جائے گا 9 کو ہم شامل نہیں کریں گے کیونکہ 9 کا اسکویئر 81 ہو جاتا ہے وچ از ناٹ لیس دین 70 تو یہ ان کو ہم نے لکھ دیا ہے ٹیبلٹ فارم میں اب ہم نے ان کی ون ڈائیگرام بنانے کے لیے اہ, طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ اہ, پہلے ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ اس میں پی جو ہے وہ کیو کا سب سیٹ ہے اور جب ہم وینڈاگرام بنائیں گے تو پہلے ہم پی کے ایلیمنٹس کو پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کے بعد بڑے سیٹ کے سیٹ کے ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو وینڈاگرام بنانے کے لیے اسی طریقے سے پہلے ہم نے یونیورسل سیٹ بنایا پھر پی کے ریجن کو کیو کے اندر ہم نے ڈرا کیا ہے کیونکہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ پی واز اے سب سیٹ آف کیو اب پی کے ایلیمنٹس کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں وہ ہم نے ایلیمنٹس لکھے تھے 2, 3, 5 اینڈ 7 اور کیو کے باقی ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں زیرو ون فور سکس اینڈ ایٹ یونیورسل سیٹ کے باقی جو ایلیمنٹس ہیں 9 اینڈ 10 وہ ان دونوں میں سے کسی سیٹ میں نہیں ہیں تو یہ ہم باقی کے ریجن میں 9 اور 10 کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس کو کر دیا اچھا نیکسٹ ہم نے کرنا ہے پی کامپلیمنٹ انٹرسیکشن کیو پی کامپلیمنٹ انٹیکشن کیو ہم نے معلوم کرنا ہے تو پی کمپلیمنٹ تو ہو جائے گا سمپلی یونیورسل سیٹ میں سے ہم پی کے ایلیمنٹس کو مائنس کر دیں گے اور یہ ایلیمنٹس آ جائیں گے زیرو ون فور سکس ایٹ نائن اینڈ ٹین پھر اس کا ہم انٹرسیکشن لے لیں گے ودے سیٹ کیو اور اس طرح یہ انٹرسیکشن آ جائے گا زیرو ون فور سکس اینڈ ایٹ کو exercises کو سمجھنے میں کوئی بھی مشکل پیش آئی ہوگی اب ہم جو لگے ہیں یہ ایکسرسائز اب آپ دیکھیں اس میں ہم universal set لے رہے ہیں پانچ elements کا اور set سی ہم لے رہے ہیں of two elements, ون and تھری سیٹ اے اور بی کو ایز سچ ہم نے ڈسکرائب نہیں کیا ہوا ان کے ایلیمنٹس کو ہم نے لسٹ نہیں کیا ہوا ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہم نے دی ہوئی ہے ایک انفارمیشن تو یہ ہے کہ اے اور بی آر بوتھ نان ایم ٹی سیٹس اچھا اب ہمیں اے کے ایلیمنٹس کو معلوم کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے اٹ ہیز فور پارٹس ہر پارٹ میں کچھ ہمیں انفارمیشن دی گئی ہوگی اور اس انفارمیشن کی مدد سے ہم نے یہ ڈسائڈ کرنا ہوگا A میں کون کون سے یونیورسل سیٹ کے کون کون سے ایلیمنٹ شامل کیا جا سکتے ہیں اچھا پہلے پارٹ میں اے یونین بی از اکول ٹو یونیورسل سیٹ اے سیکشن بی از ایم ٹی سیٹ اینڈ بی کنسسٹ اونلی ون ایلیمنٹ ون اسی طریقے سے دوسرے پارٹ میں کوشچن کے دوسرے پارٹ میں جو ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اے از subset of b اور دوسری information ہمیں دی گئی ہے a union b انہیں دو پیسز آف انفارمیشن کی مدد سے ہمیں ڈسائڈ کرنا ہوگا کہ اے میں کون کون سے ایلیمنٹس شامل ہو جائیں گے تیسرے پارٹ میں ہمارے پاس ایک انفارمیشن تو یہ ہے کہ اے اور بی میں صرف ایک کامن ایلیمنٹ ہے دیٹ اور ان دونوں کا یونین جو ہے اٹ از آف تھری ایلیمنٹس ٹو تھری اینڈ فور اور اس کے علاوہ ہمیں یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ بی یونین سی آلسو ہیز تھری اب اس میں بھی ہم نے یہی معلوم کرنا ہوگا کہ ہمیں بتایا گیا ہے union of A and B is the set 1, 2 اور this piece of information will be used to find the elements of اے اب ان تین اور چاروں پارٹس کو ہم ون بائی ون سولو کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس جو پارٹ ہے اس میں اے یونین بی یونیورسل سیٹ کے برابر ہے اے انٹر سیکشن بی جو ہے یہ 5 کے برابر ہے اور بی جو ہے یہ 1 کے برابر ہے اچھا اے یونین بی جو کہ یونیورسل سیٹ ہے اور اے سیکشن بی 5 کے برابر ہے تو اس سے ہمیں یہ انڈیکیشن ملے گی کہ جو ایلیمنٹس اے میں شامل ہیں وہ بی میں شامل نہیں ہیں انفیکٹ اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اے از ایگزیکٹلی دا کامپلیمنٹ آف بی اور بی کنسٹ آف اونلی ون ایلیمنٹ تو اس طرح اے آ جائے گا دا کامپلیمنٹ آف سیٹ بی وی سو دیٹ اٹ ول ہیو فور ایلیمنٹس ٹو تھری فور اینڈ فائیو سو اف اوز اے ویری سمپل جس میں ہم نے بڑی سے دیکھ لیا کہ اے کنٹینس فور ایلیمنٹس دوسرا پارٹ بھی ہوپ اتنا ہی سمپل ہے اس میں ہم ایک گیون ہے کہ اے از اے سب سے یونین بیو ایلیمنٹس 4 اینڈ 5 اور سی ہیز تھری ٹو ایلیمنٹس ون اینڈ سنس اے از اے سبسیٹ آف بی اس کا مطلب یہ کہ اے یون بی بی کے برابر ہی ہو جائے گا جو کہ لی فور ٹو ایلیمنٹس two اینڈ فور اب اے چونکہ بی کا پراپر سب سیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ B کے برابر تو نہیں ہو سکتا it cannot be بی فور پورا اس کے برابر نہیں ہو سکتا اچھا اب ایک پاسبلٹی ہمارے پاس یہ تھی کہ اے ہو سکتا ہے کہ ایم ٹی سیٹ ہو اب آپ یہ دیکھیں کہ بی کے کتنے پراپر سب سیٹ ہیں ایک تو ایم پی ہو سکتا ہے ایک سیٹ ہو سکتا ہے جو کہ کنسٹ آف اونلی ون ایلیمنٹ فور اور دوسرا سیٹ ہو سکتا ہے کنسسٹنگ آف اونلی ایلیمنٹ فائیو ایم سیٹ کو ہم نے پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ شروع میں جب ہم نے کوشچن کی اسٹیٹمنٹ دی تھی تو اے ہم لیں گے صرف وہ سیٹ ویچ آر نان empty ٹی تو اے کو ہم ایم تو نہیں لے سکتے تو اس طرح ہمارے پاس دو ہی پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں کہ یا تو اے ف... consist of one element فور اور اے کنسٹ تو اس کا یہ سولشن بنے گا کہ وی ہیو ٹو پوسبل آنسر فار دا سیٹ اے اوکے اب ہم تیسرا پارٹ کرتے ہیں اس پارٹ کے لیے ہمارے پاس جو انفارمیشن available ہے ایک تو یہ سیکشن بی ایلیمنٹ تھری اے یونین بی ہیز 3 ایلیمنٹس فور اینڈ بی یونین سی ہیز تھری ایلیمنٹس 1, 2, 3 اور ایک پیس آف انفارمیشن جو کہ سارے پارٹس میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ سی ہیز اونلی ٹو ایلیمنٹ ایکزیکٹلی ٹو ایلیمنٹس 1 اینڈ 3 اب ان ساری کو پیس ٹوگیدر کریں گے فائنڈنگ فائنڈنگ ویل سیٹ اے سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں کہ ایلیمنٹ 3 تھری سیکشن بی میں موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایلیمنٹ اے میں بھی ہے اور بی میں بھی ہے اور چونکہ یہ ایلیمنٹ سی میں بھی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں سیٹس میں آ جائے گا تو 3 کو ہم پلیس کر دیں گے جو اس ریجن میں جو کہ اے بی اور سی کا کامن ریجن ہے اب ہم ایلیمنٹ ٹو کے بارے میں اس پوزیشن میں کہ ٹو کے بارے میں ہم ڈیسائڈ کر سکیں ٹو آپ نوٹ کریں کہ ٹو اے یونین بی میں موجود ہے اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اے میں ہو سکتا ہے اور بی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس دوسری طرف ایکویشن جو ہے اگلی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بی یونین سی میں بی ٹو شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو ڈیفینیٹلی بی کا ایلیمنٹ ہے یہ Uh, تو اس کو ہم پلیس کر دیتے ہیں اس ریجن میں جو کہ بی کا ہے نیکسٹ ہم فور کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں فور اب چونکہ اے یونین بی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از ادھر ان اے اور ان بی اگر یہ بی میں ہوتا تو بی یونین سی میں بھی اس کا ایلیمنٹ آ جاتا یہ ایلیمنٹ فور آ جاتا تو چونکہ یہ فور بی یونین سی میں نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ از ان اے اینڈ ناٹ ان بی اب فور بھی ڈیسائیڈ ہو گیا اب ایک ایلیمنٹ ہمارا باقی رہ گیا ون تو ون سی میں ہے لیکن یہ نہ تو بی میں ہے اور نہ ہی یہ اے میں ہے اگر یہ بی میں ہوتا تو اے یونین بی میں آ جاتا اور اگر یہ اے میں ہوتا تو چونکہ اے یونین بی میں شامل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سی میں ہے ان دونوں میں سے نہیں ہے تو اس طرح ہم سی کو ون کو پلیس کر دیں گے ان دیٹ ریجن وچ از ان سی بٹ ناٹ ان اے اور بی تو اس طرح ہمارے پاس اے کے ایلیمنٹس آ ہیں اے کنٹینز اونلی ٹو ایلیمنٹس تھری اینڈ فور اوکے ہوپلی یو انجوائے دس ایکسرسائز کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کے لیے اب اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ایکسرسائز جو اسی کا اگلا پارٹ ہے اس ایکسرسائز کا فورتھ پارٹ ہے اٹ ول بی اکولی انٹرسٹنگ فور یو تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو پیسز آف انفارمیشن ہیں وہ ہیں اے انٹر سیکشن بی ایز ایم بی انٹر سیکشن سی از ایم اے یونین بی ہیز ٹو ایلیمنٹس ون اینڈ اور سی کے لیے وہی ہمارے پاس دو ایلیمنٹس ہیں ون اینڈ تھری اچھا اب اس کی جب ہم ون ڈائیگرام بنائیں گے تو ڈائگرام بناتے ہوئے اس انفارمیشن کو اپنے ذہن میں ہم نے رکھنا ہے پہلے تو ہم یونیورسل سیٹ کے لیے ریکٹینگل بنا دیتے ہیں پھر اے اور بی کو ڈرا کرتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ان کا کوئی ریجن اوور لیپ نہ کرے کیونکہ یہ ایمٹی ان کا انسٹیکشن ایم ہے تو اے اور بی کے لیے ہم نے ریجن اس طریقے سے بنائے ہیں کہ دے ڈونٹ اوور پھر ہم نے سی کو بنانا ہے تو سی اور بی کا بھی انٹرسیکشن بھی ایمٹی ہے تو اس کو بھی ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے کہ بی اور سی کا ریجن ہم نے اس طریقے سے ڈرا کیا ہے کہ ڈونٹ شیئر اینی کامن ریجن دے ڈونٹ شیئر اینی ریجن اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اے اور سی کو ہم نے اوورلیپ کرنے دیا ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اے اور سی ہیز اینی کامن ایلیمنٹ اور ناٹ اور اس سچویشن میں جب ہمیں کلیئر نہ ہو تو وی لیٹ देम اوورلیپ یہ ہم جیسے جیسے کوسچن کو سولو کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا اب ہم ایلیمنٹس کو فل کا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپ یہ نوٹ کریں کہ 1 جو ہے یہ سی میں ہے۔ اور 1 جو ہے یہ اے یونین بی میں بھی ہے۔ چونکہ یہ اے یونین بی میں 1 موجود ہے تو اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ یا تو 1 اے میں ہے یا بی میں ہے۔ لیکن 1 بی میں نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بی اور سی کی انٹرسیکشن ایم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ون مسٹ بی ان اے تو اس طرح ون اے اور سی کے انٹرسیکشن میں آ جائے گا اگلا ایگریمنٹ جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ٹو ہے ٹو کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں ٹو اے یونین بی کی میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو از اندھر اے اور ان بی اگر ٹو کو ہم اے میں پلیس کر دیتے ہیں تو پھر بی کے لیے ہمارے پاس کوئی ایلیمنٹ نہیں رہتا لیکن ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ بی کی نوٹ بی این ایم سیٹ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو کو ہمیں لازمی طور پہ بی میں رکھنا پڑے گا اگلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم تھری آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اب تھری از کلیئرلی ان سی تو کیا تھری اے میں ہو سکتا ہے اچھا اگر ہم تھری کو اے میں رکھیں تو پھر اسے اے یونین بی میں بھی نظر آنا چاہیے تھا لیکن اے یونین بی میں چونکہ 3 موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 کی ناٹ بی ان اے تو اس طرح 3 کو ہم اس ریجن میں پلیس کریں گے جو کہ اے میں شیئر نہیں کر رہا ہو سی کا وہ ریجن جو کہ A, جس, کے, جس کے ساتھ سی اے کو شیئر نہیں کر سکتا اب باقی ہمارے پاس دو ایلیمنٹس رہ گئے ہیں 4 and 5 فور اینڈ فائیو فور اینڈ فائیو ازرے کلیئر ان سی سی کے ایلیمنٹس ہمیں پتہ ہے کہ 1 اور 3 ون آٹ تھری ایلیمنٹس 4 اگر اے میں ہوتا تو یہ یونین میں اے یونین بی میں نظر آتا اسی طرح فائیو اگر اے یا بی میں سے کسی میں ہوتا تو ان کی یونین میں نظر آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فور نہ تو اے میں ہے نہ بی میں ہے نہ سی میں ہے اسی طرح فائیو کے بارے میں بھی, بھی ہم یہی کہیں گے کہ دیر از ناٹ ان اینی آف دیس سیٹس تو فور کو ہم پلیس کر دیں گے باقی کے ریجن میں تو اس طرح ہمارے پاس اے کے ایلیمنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کہ اے کنسسٹ اف اونلی ون ایلیمنٹ اچھا اب ایک اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اس ایکسرسائز میں ہم وین ڈائیگرام کی اپلیکیشن کریں گے ہمارے پاس ڈفرنٹ ایکسپریشن دیے گئے ہوں گے اور کرسپونڈنگ سیٹس کو ہم نے شیڈ کرنا ہوگا ان اے ڈائیگرام تو اس کے لیے ہم کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں اس ایکسرسائز کے چار پارٹس ہیں اور کرسپونڈنگ سیٹس کو ہم نے وین ڈائیگرام کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم کام یہ کریں گے کہ یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس ہیں اس میں تین سیٹس اے بی اور سی انوالڈ ہیں تو پہلے ہم ایک یونیورسل سیٹ کے لیے ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں پھر تین ہم ریجنز بنا رہے ہیں ایک ریجن اے کے لیے دوسرا بی کے لیے اور سی کے لیے اب یہ جو نمبرز میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ کسی سیٹ کے ایلیمنٹس نہیں ہیں بلکہ میں نے جتنے ہمارے پاس ریجنز آ رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں اچھا مثال کے طور پہ ریجن 5 وہ ریجن ہے جو کہ اے بی اور سی کا کامن ریجن ہے ریجن ٹو وہ ریجن ہے जो کہ اے اور بی کا کامن ریجن ہے لیکن سی میں نہیں آ رہا یہ اسی سے 1 وہ ہے جو کہ اے میں تو ہے لیکن بی یا سی میں سے کسی میں نہیں ہے اور باقی اسی طریقے سے آپ لیں کہ 3 وہ جو کہ B میں ہے لیکن اے یا سی میں نہیں ہے اور فور طریقے سے سارے ریجن ہم نے ڈیفائن اور آخری ریجن ایٹ وہ ہے جو ان تینوں سیٹس میں سے کسی میں نہیں آ رہا. تو اس طرح ہمارے پاس پوری ڈائگرام کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا انٹو ایٹ ریجنس اب ہم نے یہ ڈسائڈ کرنا ہوگا کہ کسی گیون ایکسپریشن کے لیے کس ریجن کو ہم نے شیڈ کرنا ہے تو اس کا پروسیس یہ ہے سب سے پہلے ہم وین ڈائگرام بنا رہے ہیں اے انٹر سیکشن بی انٹر سی ڈیش کے لیے تو اب یہ نوٹ کریں کہ اے میں کون کون سے آ رہے ہیں ریجنز آ رہے ہیں 4 اینڈ فائیو میں ریجنس آ رہے ہیں 2, 3, 5 اینڈ اور سی میں ریجنز آ رہے ہیں 4, 5, 6 اینڈ اس طرح اے سیکشن بی میں وہ ریجنس آ جائیں گے جو کہ اے اور بی دونوں میں کامن ہیں اور کامن ریجنس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں Clearly, 2 ٹو اینڈ فائیو آر اب سی کمپلیمنٹ میں وہ ریجنس آ جائیں گے جو کہ سی میں نہیں ہے تو C میں جو ریجنس نہیں ہیں, وہ ہیں ون ٹو تھری اینڈ ایٹ وہ ریجن ہمارے پاس آ گئے اب ہمارے پاس اے سیکشن بی کے ریجنس بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے ہیں سی کامپلیمنٹ کے ریجنس بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوئے ہیں اور فائنلی ہم اے اینڈ سیکشن بی ان سیکشن سی کامپلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے ان دونوں میں جو کامپلیمنٹ جو کامن چیز آ رہی ہے کامن ریجن آ رہا ہے وہ ہے ریجن 2 تو اس طرح ہم ریجن 2 کو شیڈ کر دیتے ہیں اب یہ شیڈیڈ ایریا جو ہے یہ وینڈ ڈائگرام ڈسکرائب کر رہا ہے فور دا سیٹ اے سیکشن بی انڈ سیکشن سی ڈیش اچھا اگلی ہماری جو وینڈ ڈائگرام ہے وہ ہے اے ڈیش یونین بی یونین سی کے لیے اس میں ہم اسی طریقے سے اے بی اور سی کے ریجن جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور اے ڈیش میں ہمارے پاس آ جائے گا وہ ریجن جو کہ اے میں نہیں ہے دے آر 3, 6, 7 اینڈ 8 اب بی یونین سی میں وہ سارے ریجنز آ جائیں گے جو کہ یہاں تو بی میں ہیں یا سی میں آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو تھری فور فائیو سکس اینڈ سیون آر دوز ریجنس اب ہم نے ان کا یونین لے لینا ہے بی یونین سی کا اے کمپلیمنٹ کے ساتھ تو اس طرح ہمارے پاس جو ان ساروں کے آ جائے گا ریجنز وہ جائیں گے ٹو تھری فور فائیو سکس سیون اینڈ ایٹ اب ان سارے ریجنز کو ہم نے شیڈ کر دینا ہے ناؤ دا شیڈ ریجن از ڈسکرائبنگ دا ریکوائرڈ سیٹ یعنی اے ڈیش یونین بی یونین سی کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگلے ریجن کے لیے بھی آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے اے بی اور سی کے ریجنز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اے مائنس بی کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اے میں ہمارے پاس ہے 1, 2, 4, 5 اس اسے بی کے ریجنز جو ہیں وہ مائنس کر دیتے ہیں ٹو چونکہ بی میں بھی موجود ہے اور اسی طریقے سے فائیو بی بھی موجود ہے ٹو اور 5 کے ریجنز کو اے میں سے ہم نکال دیں تو ہمارے پاس اے مائنس بی آ جائے گا ون اینڈ فور آر دوز ریجنس آ رہے ہیں اے مائنس بی اب اے مائنس بی کا ہم نے انٹر سیکشن لے لینا ہے سی کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اے مائنس بی انٹر سیکشن سی میں صرف ہمارے پاس اے کی آئے گا ریجن فور اور اس کو ہم شیڈ کر لے دیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارے پاس اس کے لیے وینڈ ڈائیگرام آ جاتی ہے اگلی وینڈ ڈائیگرام بنا رہے ہیں ہم اے سیکشن بی یونین سی ڈیش کے لیے اس کے لیے بھی پہلے ہم نے اے بی اور سی کے ریجنس کو آئیڈینٹیفائی کیا پھر بی کامپلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا وچ از ون وچ ہیز ریجنز ون فور سیون اینڈ ایٹ اب اے کا اور بی کامپلیمنٹ کا ہم انٹرسیکشن لے لیتے ہیں اب ان میں کامن جو آ رہے ہیں ریجنس دے آر ون اینڈ فور ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا پھر نیکسٹ ہم نے سی کا کمپلیمنٹ لے لیا سی کے کمپلیمنٹ میں وہ ریجنس آ جائیں گے جو کہ سی میں ٹو 3 and 8 اور فائنلی ہم نے یونین لے لیا انٹر بی کامپلیمنٹ کا سی کے کمپلیمنٹ کے ساتھ اور یہ یونین ہمارے پاس آ جائے گا کامن ان دونوں کے جو ریجنز ملا کے ہمارے پاس آئیں گے دے ول بی ون ٹو تھری فور اینڈ ایٹ اور اس طرح یہ ہمارے پاس وین ڈائیگرام آ گئی فار دا ریکوائرڈ سیٹ اچھا میرا آپ لوگوں کی وین ڈائیگرام بنانے کی کافی پیکٹس ہو گئی آپ کوئی بھی گیون سیٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی آپ سیٹ تھریٹک ہوگا تو آپ اس کے لیے وین ڈائیگرام بنا سکتے ہیں اب ہم وین ڈائیگرامس کو یوز کریں گے فار پروونگ سرٹن آئیڈنٹیٹیز اکویشنز کو ثابت کرنے کے لیے ہم یوز کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم میں ایک ایکسرسائز کرتا ہوں ود نمبر آف پارٹس تو ہمارے پاس ہم نے یہ ثابت کرنا ہے یہ ہمارے پاس تین آئیڈنٹیز دی ہوئی ہیں جن کو ہم ثابت کریں گے ود تو ان کو ون پہلی ہمارے پاس ہے, وہ ہے a مائنس اے مائنس بی اکول ٹو اے انٹر سیکشن بی اس میں اسی طریقے سے آپ نے اے بی اور اے اور بی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پھر آپ یہ نوٹ کریں کہ اے مائنس بی جو ہے اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے جو ڈائیگرام بنانی ہے اٹ ہیز آن دو سیٹس اس میں شامل ہیں تو یونیورسل سیٹ کے اندر ہم نے صرف دو ریجنس اے اور بی کے لیے ڈیفائن کر دی ہیں اے میں ہمارے پاس ریجن آ جائے گا ون اینڈ کے لیے ہمارے پاس پی کے ریجن کو ہم تو اے مائنس میں ہمارے پاس صرف ایک ریجن باقی رہ جائے گا ون اب ہم نے کرنا ہے A -A یعنی اے میں سے ہم نے کو مائنس کرنا طرح ہمارے پاس اے ریجن باقی رہ جائے گا True. تو یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے اے مائنس اے مائنس بی کو ہم نے شیڈ اے سیکشن بی کے لیے ہم ریڈیلی ڈائیگرام بنا لیتے ہیں یا تو اس کے لیے وہی ریجنز والا میتھڈ کر لیں یا ہم پہلے بھی اس کی ڈائیگرام ہم بنا چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں نوٹ کر لیں کہ دونوں کے لیے ہم نے جو شیڈڈ ریجن لیے ہیں وہ آئیڈینٹیکل آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیز ٹو سیٹس آر سیم تو اس طرح ہم نے آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کر دی ہے اگلی ہمارے پاس آئیڈینٹی ہے اے ان سیکشن بی کامپلیمنٹ اے کمپلیمنٹ یونین جب اب اے اینڈ ہمارے پاس آ جائے گا اس میں اسی طریقے سے دو ریجنز ہم نے بنانے ہیں تو اے سیکشن بی کے لیے ایک ہی ریجن ہمارے پاس آ رہا ہے اور اے ان سیکشن کے کمپلیمنٹ میں وہ ریجنز آ جائیں گے جو کہ اے سیکشن بی میں نہیں ہیں سو دیٹ اے سیکشن بی ہیز تھری ریجنس ون تھری اینڈ فور اچھا اب اسی طریقے سے ہم نے اے کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ کے لیے ریجن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پہلے ہم اے کمپلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اس طرح ایک کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ میں تینوں ریجنز آ جائیں گے ون تھری اینڈ فور اور ان ریجنس کو ہم شیڈ کر دیتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں کہ دونوں سیٹس کے لیے ہمارے پاس ایک جیسی شیڈنگ ہمارے پاس آ رہی ہے دونوں کی ایک جیسی وینڈائگرام بن رہی ہے تو اٹ اسٹیبلشز دیٹ اے انٹر سیکشن بی کامپلیمنٹ از سیم ایز اے کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ اب ہم آخری یعنی تھرڈ آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرتے ہیں اس میں ہم ثابت کرنا ہے کہ اے مائنس بی از اکول ٹو اے ان سیکشن بی کامپلیمنٹ تو پہلے ہم اے مائنس بی کے لیے ریجن آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کلیئرلی اے مائنس بی میں اے کے وہ سارے ریجنز آ جائیں گے جو کہ بی میں نہیں ہیں تو اے مائنس بی ریڈلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا اور اس کو ہم شیڈ کر دیتے ہیں نیکسٹ ہم نے شیڈ کرنا ہے اے انٹر سیکشن بی کامپلیمنٹ کے لیے یعنی رائٹ سائڈ کے جو ہمارا سیٹ ہے اس کو ہم نے شیڈ کرنا ہے اس میں اے میں ہمارے پاس دو ریجنز ہیں 1 اینڈ ٹو بی میں ہمارے پاس دو ریجنز ہیں 2 اینڈ تھری تو بی کمپلیمنٹ میں ہمارے پاس آ جائیں گے ریجنز 1 اینڈ فور اور اب ہم اے اور بی کامپلیمنٹ کا انٹرسیکشن لے لیتے ہیں یعنی ان کے کامن ریجنس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں دیو اونلی ون کامن ریجن ون اور اس کو ہم شیڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ بھی اب نوٹ کریں کہ دونوں ہمارے پاس جو وینڈ ڈائیگرامز بنی ہیں زیادہ دا سیم اور اس طرح آئیڈنٹی جو ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے دس کمپلیٹس او لیکچر ٹوڈے آج میرے خیال ہے کہ ہم نے کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس پڑھے ہیں کو ہم نے مختلف طریقے سے یوز کیا ہے اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا دیٹ ول بی اگین اون سیٹ تھیوری اس میں ہم جس طرح ہمارے پاس لاجک میں لاز تھے اسی طرح سیٹ تھیوری میں جو لاز آتے ہیں یوزنگ اپریشنس ان کو ہم ڈسکس کریں گے ان کو ہم کریں گے پروف کرنے کے لیے ہم وین ڈائیگرام کو بھی use کریں گے اور ان کے ٹیبلس کو بھی یوز کریں گے اور ویسے بھی ہم انالٹیکلی بھی ہم ان کو ثابت کریں گے ان لاز کو تو See you next time.